رب ربشراہلی صدری ویسر لی امری واہل العدت السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم دوسرے پارے کا مطالعہ کریں گے قرآن مجید اللہ سبحان تعالیٰ کی کتاب ہے ہم سب کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی ہے جو لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے وہ سیدھا راستہ پائیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف جانے کا صحیح راستہ عطا فرمائے اور ہم قرآن مجید کو اسی طرح سمجھیں جیسے اس کے سمجھنے کا حق ہے اس کو اسی طرح پڑھیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے حق کا تلاوتی ہی پہلے پارے میں ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اپنے اس عہد کو پورا نہیں کیا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا تو اللہ تعالی نے ان سے دینی امامت لے کر بنی اسماعیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تیرہ سال کے بعد جب مکہ والوں نے آپ کو بہت تنگ کیا تو اللہ کے حکم سے آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی مدینہ آنے کے بعد آپ نے تقریباً سولہ سترہ ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے چونکہ اول روز سے جب کعبہ تعمیر ہوا تھا تو یہ بات سب کو معلوم تھی جانی پہچانی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا چنانچہ تقریباً سترہ ماہ کے بعد یہ حکم آ گیا اس حکم کے آنے کی دیر تھی کہ ہر طرف سے چوئیاں ہونے لگی اس پر اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں سیق الفا س اللہ عمان قبلتی ملتی کانو علیہ قل اللہ المشرق والمغرب يحدي من يَشَاءُ مشرق مغرب یا نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے یعنی انہوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے یعنی اصل مقدس سمت وہی ہے جسے اللہ مقدس قرار دے ہاں وہ بیت المقدس ہو یا خانہ کعبہ ہو. اصل بات اللہ تعالی کا حکم ہے اللہ کے حکم ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے تھے جو حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے سے مسلمانوں کا قبلہ چلا رہا تھا اور اب اللہ ہی کے حکم سے خانہ کعبہ کی طرف آپ نے رخ فرمایا اس پر کسی کو بھی اعتراض کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے قبلہ یا کعبہ دراصل مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے ہے وہ عبادت کے لیے نہیں یعنی وہ اصل میں مظہر عبادت ہے عبادت کا ایک سمبل ہے کہ اس کی طرف رخ کیا جاتا ہے اس کو نہیں پوجا جاتا اس کی عبادت نہیں کی جاتی اس لیے کسی کو اس پر اعتراض ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن اللہ سبحانہ و نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی کہ اعتراض کرنے والے خود دراصل نادان ہیں نہ سمجھ ہیں۔ اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وسط کا معنی یہاں بہترین امت معتدل امت کیوں یہ اعزاز کیوں بخشا لیتکونوا شهداء على الناس تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو ان کے سامنے حق کا پیغام رکھو ويكون الرسول عليكم شهيدا اور رسول تم پر گواہ ہو وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا یعنی بیت المقدس کو کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے یعنی اس میں مسلمانوں کا ایک امتحان تھا کہ مکہ سے آنے کے بعد خانہ کعبہ کو چھوڑ کر وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تھے اور کون الٹا پھر جاتا ہے یعنی کون پرافٹ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا اور اپنی مرضی کرتا ہے یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں سخت تھا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے اس پر کچھ لوگوں کو یہ خیال بھی آیا اور ان کے دل میں یہ وسرسے بھی ڈالے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور وہ اب دنیا میں بھی نہیں رہے یا جو رہے بھی ان کی نمازیں شاید قبول نہ ہوئی ہوں کیونکہ اب آخری قبلہ خانہ کعبہ کو مقرر کیا جا رہا ہے تو اس پر اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ ما کان اللہ ایمان اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے یہاں ایمان سے مراد نماز ہے اس سے نماز کی اہمیت کا بھی پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں سلاد کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ایمان کا کیا کیونکہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا اس کا دراصل ایمان کمزور ہوتا ہے وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتا ہے اس لیے جو شخص اللہ کو مانتا ہو جو شخص آخرت کو مانتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اس سچائی کا کہ وہ ایمان رکھتا ہے عمل سے ثبوت دے اور عملی ثبوت میں سب سے بڑا ثبوت اللہ کے آگے اپنی اجز و انکساری کا اظہار کرنا اللہ کے آگے جھکنا زمین کے اوپر اپنا سر یا پیشانی رکھ کر اللہ کے آگے اپنے اجز و انکسار کا اظہار کرنا ہے ان اللہ رحیم یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے وہ لوگوں کو آزماتا ضرور ہے لیکن ایسی تبدیلیوں سے چینج سے وہ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا وہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا کہا جاتا ہے کہ چینج از ڈیتھ یعنی چینج کو ایکسپٹ کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا موت کو ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن تبدیلی انسان کے لیے عام طور پر بہتر اپارچونیٹیز اور بہتر مواقع فراہم کرتی ہے اس لیے بندہ مومن کو ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں سرگرم رہنا چاہیے اور ان باتوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ کل ایک بات کہی گئی اور آج اس بات کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے پھر فرمایا تقلوب یہ آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کیونکہ آپ کو بھی یہ انتظار تھا کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے تو اسد حرام کی طرف رخ پھیر دو اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویلی قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے یعنی ان کو معلوم تھا تمام پیغمبروں نے یہ بات اپنی قوموں کو بتائی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا اور برحق ہے مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے تم ان اہل کتاب کے پاس تھا کوئی نشانی لاؤ ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو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 اللہ یار کما یار جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں یعنی اتنا زیادہ حقیقت کا علم رکھتے ہیں مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے یہ قطعی ایک امر حق ہے سچی بات ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو پڑھولی <الْخَيْرَات> ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے یعنی ہر شخص کی زندگی میں ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے جس کی طرف انسان پلٹ پلٹ کر جاتا ہے ایک مرکز میں محبت ہوتا ہے ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف انسان ہمیشہ رجوع کرتا ہے اور اہل ایمان کے اندر ان کے دلوں میں وہ مرکز محبت وہ اللہ کا گھر ہے جس کی طرف وہ بار بار پلٹ کر جاتے ہیں دن میں کئی بار اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور اسی طرح باقی قومیں بھی اپنے اپنے شعر کو اپناتی ہیں اور ان کی طرف رجوع کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود اصل چیز کیا ہے فسط الخیرات نیکیوں میں سبقت کرو نیکیوں میں آگے بڑھو یعنی سمبل امپورٹنٹ ہیں مگر ان سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ تعالی کی رضا ہے اللہ کو خوش کرنا ہے اور مومن کی توجہ اسی پر رہنی چاہیے ظاہری چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت لیکن کسی بھی چیز کی اسپریٹ اور اس کی روح اور اس کے مقصد سے غافل نہیں ہونا چاہیے فسط الخیرات اور وہ مقصد کیا ہے ہم سب کا کہ ہم خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھیں دوڑ لگائے ائی نما تون اللہ جمیا تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں پالے گا اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے تمہارا گزر جس مقام سے سے بھی ہو وہی سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو اب یہ حکم ہم سب کے لیے ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ٹریول کر رہے ہوں کہیں پر بھی ہوں کسی ملک شہر گاؤں دیہات میں زمین کے اوپر فضا میں زمین کے نیچے کہیں بھی نماز کے وقت ہمارا رخ چہرہ مسجد الحرام کی طرف ہی ہونا چاہیے قبلہ اسی کو بنانا چاہیے یعنی اللہ کے گھر کو کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور آپ دیکھیں کہ اس طرح سارے مسلمان دنیا بھر میں دن میں پانچ مرتبہ ایک طرح سے ان کے اندر یونٹی پیدا ہو جاتی ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس ایک مقصد کے لیے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو یعنی راستہ چلتے ہوئے بھی اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو یا یعنی نماز میں اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کبھی کسی طرف رخ کرتے ہیں اور کبھی کسی طرف یہاں اس بات کو بھی دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا تعلق اگر اس کے نیوکلس کے ساتھ ہے جیسے ایک سیل کا یا ایک ایٹم کا تو اس کی زندگی برقرار رہتی ہے اور اگر وہ ہل جائے وہ اپنی جگہ چھوڑ جائے وہ ٹوٹ جائے تو ہر چیز بکھر کر رہ جاتی ہے قبلہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب سب مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یونٹی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی فلاں تخ شو تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور یہ ایک عام حکم ہے زندگی کے سارے معاملات میں انسان کچھ بھی کر رہا ہو تو وہ کام اس کو لوگوں کے ڈر سے نہیں کرنا چاہیے اللہ کے ڈر سے کرنا چاہیے کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین نیکیاں نجات دینے والی ہیں یعنی جس شخص کے اندر تین خوبیاں ہوں گی وہ کامیاب ہو جائے گا خلوت و جلوت میں اللہ کی خشیت ہر حال میں لوگوں کے سامنے ہوں یا تنہائی میں اللہ ہی کا ڈر فقر اور غنا میں میانہ روی اعتدال کا راستہ اور غضب اور رضا میں عدل انصاف یعنی کسی بھی حال میں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی ہے تم میں سے کسی کو حق بات کہنے سے نہ روکے جبکہ وہ خود اسے دیکھ لے یا مشاہدہ کر لے یا سن لے یعنی جب سچی بات معلوم ہو جائے تو پھر لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے حق بات ہی کرنی چاہیے ولی اتمنتی علیہ کم اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں تحت دون اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اسی طرح جیسے ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تمہیں میں سے ہے یتلو علیہ کم آیاتنا تم پر ہماری آیات پڑتا ہے وہ یو ذکی اور تمہارا تسکیہ کرتا ہے اور تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے مَا لَم تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہ تھے یعنی جن چیزوں جن حقائق اور جن سچائیوں کے بارے میں تم واقف تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں آ کر اچھی طرح بتا دی اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ فض قرونی کم وشکر بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تم میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم جب تم اکیلے میں میرا ذکر کرتے ہو تو میں اکیلے میں تمہارا ذکر کرتا ہوں اور جب تم میرا مجلس میں ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں جس میں تم میرا ذکر کرتے ہو اس لیے ہمیں ہر حال میں لوگوں کے بیچ میں بھی اور اکیلے بھی اللہ تعالی کو یاد کرتے رہنا چاہیے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور الحمد اللہ کے الفاظ کہتے ہو وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں یعنی جب ہم یہاں سے ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر اوپر چڑھتا ہے اور ارش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں ان کی ایسے بن بناٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن وہ اپنے کہنے والے کا یعنی ذکر کرنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے ہم میں سے کون نہ چاہے گا کہ ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو تو جو اللہ کو یاد کرے گا اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھیں گے وشکرولی اور تم میرا شکر ادا کرو یعنی yani صرف ذکر نہیں صرف زبانی بات ہی نہیں بلکہ دل سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا مال اپنے پاس رکھے یعنی کون سا مال زیادہ اچھا ہے کہ وہ ہم لے لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر گزار دل ذکر کرنے والی زبان اور ایسی بیوی جو عمور آخرت پر اس کی مدد کرنے والی ہو یہ سب سے بڑا خزانہ ہے جو کسی انسان کے پاس ہو سکتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سب سے افضل شکر الحمد ہے لہذا ہم سب کو اللہ کا ذکر اور شکر کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اسی میں انسان کی خیر و بھلائی ہے دنیا میں بھی دل میں اطمینان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی درجات بلند ہوں گے اور پھر یہ سب سے بڑھ کر کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توجہ کا مرکز رہتا ہے یا منو اے لوگ جو ایمان لائے ہو استعن بالصبر بے صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو انسان کو زندگی میں بہت دفاع ناخوشگوار حالات پیش آتے ہیں ایسے میں انسان کو مایوس ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے ویسے بھی ہم ہر نماز میں ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں عیا کا نا ابدو و ایا کا نسعین صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں لیکن جب مشکل آتی ہے تو ہم اس وقت بعض اوقات ذکر کرنا اللہ سے مدد مانگنا بھول جاتے ہیں ایسے میں انسان کو کسی دوسرے کی طرف رجوع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ انسان کا دشمن شیطان اس کو مایوسی اور پریشانی کے عالم میں اللہ کی یاد بھلوا دیتا ہے اور پھر کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر ہماری مدد کر سکتا ہو اسبری وسلات لیکن ایک شرط ہے کہ جب اللہ سے مدد مانگو تو صبر کے ساتھ جلد بازی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اللہ جب چاہے گا جو وقت تمہارے حق میں بہتر ہوگا اس وقت تمہاری تکلیف دور کر دے گا اس لیے جم کے پکارتے رہو مانگتے رہو اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرو کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا احفظ اللہ فض تم اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا مصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کسی بھی قسم کے نیگیٹو ایکشن سے بچے اور پورے کمپوز طریقے سے اور بہت ہمبل کام اور امن کے ساتھ اللہ تعالی کو پکارتا رہے اور وابلہ نہ کرے چیخے چلائے نہیں اپنے کپڑے نہ پھاڑے اپنے بال نہ نوچے اپنا گریبان نہ پھاڑے اور صبر کے ساتھ ایک مہذب طریقے سے بار بار خاموشی کے ساتھ بھی اور بلند آواز سے بھی اپنے رب کو پکارتا رہے انسان کو جب ایسی کیفیت نصیب ہو جائے تو پھر اسے یاد رکھنا چاہیے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد دور نہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے ان کا مددگار ہوتا ہے انسان کو پہنچنے والی مشکلات اور مسائب میں سب سے بڑی مشکل اور مصیبت موت ہے کسی بھی عزیز قریب انسان کی جدائی انسان پر بہت بھاری گزرتی کیونکہ یہ ایسا صدمہ ہوتا جو ناقابل تلافی ہوتا ہے مسلمان جب مدینہ میں آئے تو وہاں پر آ کر ان کی مشکلات کم نہ ہوئیں بلکہ اور بھی بڑھ گئی مکہ میں تو ستائے جاتے ہی تھے لیکن مدینہ میں آ کر ان کے اوپر فوجی حملے ہونے لگے ایسے میں جنگ بدر کے بعد جنگ احد میں خاص طور پر سبتر کے قریب صحابہ شہید ہوئے اب گھر گھر میں موت کا منظر تھا اس پر لوگوں کی ہمتیں ٹوٹ رہی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آیت اتاری ولاقولفی سبیل اللہ اموات اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں بس وہ تمہارے پاس نہیں ورنہ یہاں سے زیادہ بہتر حالت میں ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا یعنی وہ زندگی جو شہادت کے بعد نصیب ہوتی ہے دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہوتی وہ ایک اور زندگی ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ انسان نے نہ وہ دیکھی اور نہ اس کا ایکسپیرینس کیا اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر فاقہ خوشی جان و مال کے نقصانات اور آمدنی کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور ایسا ضرور ہونا ہے کہ ہر انسان کی آزمائش کسی نہ کسی طرح سے ہوگی ان پانچوں چیزوں میں یا ان میں سے کسی ایک چیز میں یا جیسے اللہ جس کے لیے جو چاہے لیکن چونکہ دنیا میں انسان آیا امتحان کے لیے ہے اس لیے آزمائشیں تو آئیں گی انسان اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے و بلو نہ کمبش امن الخف اور البتہ ضرور بات ضرور آزمائیں گے ہم تم کو خوف کے ساتھ خوف کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے خواہ ہاں وہ کاکروچ کا ہو چھپکلی کا ہو اندھیرے کا ہو یا کسی اور چیز کا لیکن انسان کا بارہا واسطہ خوف کے ساتھ رہتا ہے ولجو بھوک و نقص اموال مال کی کمی کبھی جاب چلی جاتی کبھی بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے والانفس، انفس جانوں کی کمی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے عزیز قریب رشتے دار والثمرات اور پھل جس میں انسان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے وہ بشرسہ اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو کون ہیں یہ صابرین جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اللہ دینا اضاص مصیبت جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے دکھ آتا ہے کالو وہ پکار اٹھتے ہیں انا لاج بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یعنی اگر کوئی چیز چلی گئی مال چلا گیا اولاد چلی گئی یا کوئی اور جدا ہو گیا یا پھر مال چلا گیا یا کسی طرح کا خوف اور بھوک ہے تو کوئی بات نہیں ہم کون سا ہمیشہ دنیا میں رہیں گے ہمیں بھی تو جانا ہے کوئی پہلے چلا گیا کوئی بعد میں جانے والا ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے اور ہمیشہ رہنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں آیا اس لیے وہ صبر کرتے ہیں اور فوراً ان للہ پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہے ربہم، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوگی وہ رحما اور رحمت ہوگی وہ الام المحتون اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں سیدھے راستے پر ہیں صفا من تم اللہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں صفا اور مروا وہ مقام ہے جہاں حضرت ہاجرہ نے اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی کبھی ایک پہاڑی پر کبھی دوسری پہاڑی پر وہ انتہائی مشکل وقت میں تنہا خاتون اس ویران جگہ پر صرف ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ موجود تھی اور پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی لیکن کس قدر وہ صابر خاتون تھیں جب انہوں نے اللہ کی خاطر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنی نشانی قرار دے دیا فمن حجل جناح ان لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے گناہ کی کوئی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے اور جو برضا رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے پھر فرمایا ان الوین ہدا جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لانت کرتا ہے تمام لانت کرنے والے بھی ان پہ لانت بھیجتے ہیں یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں جنہوں نے حق کو چھپایا ہوا ہے جو لوگوں کو سیدھی راہ نہیں بتاتے حالانکہ وہ خود جانتے ہیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے البتہ جو اس سے باز آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لانت ہے اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ پھر کوئی دوسری مہلت ان کو دی جائے گی وہ الہ حکم الہ واحد تمہارا الہ ہے بس ایک ہی ہے لا الٰہ اللہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں الرحمن بہت مہربان الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے اس رب کو پہچاننے کے لیے اپنے اللہ کو جاننے کے لیے کیا کرو اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرو اس کی نشانیوں کو دیکھو اور وہ کیا ہیں جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریا اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے یعنی زندگی وجود میں آتی ہے اس پانی کے ذریعے ہاؤ کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیے گئے ہیں بے شمار نشانیاں ہیں لیکن ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر جان کر بھی بعض لوگوں کا حال کیا ہے اللہ نے انداد بنانے سے منع کیا تھا لیکن کچھ لوگ پھر بھی ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا جو کچھ بھی نہیں کر رہے انہیں خدا کا مقام دے دیتے ہیں انہیں الہ بنا دیتے ہیں حالانکہ اس بات کو تو عقل بھی نہیں مانتی وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہ پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی یعنی انہیں اللہ کا ایک طرح سے درجہ دے دیا گیا تھا کہ اللہ کی بات چھوڑ کر ان کی بات مانی جاتی تھی وہ اپنے پیروکاروں سے بے تعلق ہی ظاہر کریں گے وہاں جا کر وہ اپنے فالوئر کو ڈسکارڈ کر دیں گے اور ان کو ریجیکٹ کر دیں گے مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب کا سلسلہ کٹ جائے گا کوئی رشتے داری باقی نہ رہے گی اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک بار پھر موقع مل جائے تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے یو اللہ ان لوگوں کے وہ امال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا حسرتوں اور پیشمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے اب یہاں سے اللہ سبحانہ و اگلی آیات سے تمام انسانوں کو اور خاص طور پر اہل ایمان کو کچھ ہدایات دیتے ہیں سب سے پہلا سبق کیا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو اس پر ایمان لاؤ آخرت کو مانو اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے بعد پھر اللہ تعالی نے جو احکامات دیے ہیں ان کو مانو اس کی تعلیمات پر عمل کرو اب دیکھیں گے ہم کیا, کیا احکامات ملتے ہیں یا یوحنا سکلو مما فل اردم طیبہ کھانا پینے انسان کی ضرورت ہوتا ہے کوئی بھی شخص کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہتا اس لیے پہلا حکم کھانے پینے کے بارے میں کہ اپنی غذا ٹھیک کر لو حلال اور طیب کھاؤ لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ ہمارے دین میں صحیح غذا کھانا بھی عبادت ہے اور غلط غذا کھا کر اپنے آپ کو نقصان دینا یہ قابل مقصہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اچھا صحت مند جسم دیا ہے لیکن جب انسان کی غذا درست نہیں ہوتی تو جسم عام طور پر بیمار رہتا ہے اس لیے صحیح طور پر اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ انسان حلال کھائے پاکیزہ کھائے اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے دی ہوئی ہیں ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے یعنی بہت سے لوگوں کے سامنے جب دین کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہمارے آباؤ اجداد ایسا نہیں کرتے حالانکہ آباؤ اجداد کا طریقہ کوئی دلیل نہیں ہے ہم سب کے لیے ہدایت کا معیار کیا ہے کتاب و سنت جو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا باپ دادا کیا کرتے تھے اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ دل کا امت ان قدخل لہا ماں کا ما سبق و کا سب تم وہ ایک امت ہی گزر چکی ان کے لیے وہ جو انہوں نے کام کیے اور تمہارے لیے وہ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 یعنی انہیں سمجھ کچھ نہیں آتا بس ایک آواز آ رہی ہوتی ہے اسی طرح کچھ لوگ اللہ کی بات کو بس ایک آواز کے طور پر سنتے ہیں بات ان کے اندر نہیں جاتی سمم بکمن عمیون یہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی یادین آ منو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے سے منع نہیں کرتا کھانے پینے سے نہیں روکتا لیکن پھر طیبات کی بات ہوئی پاکیزہ چیزوں کی حلال رزق کی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حاصل ہونے میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہو کیونکہ مرتے دم تک بندے کے نصیب کا جو رسک ہے اس تک پہنچ کر رہے گا اس لیے میانا روی کے ساتھ رزق کی تلاش میں رہو حلال روزی حاصل کرو اور حرام چھوڑ دو یہ ہمارے دین کا پہلا مطالبہ ہے ہم سے اور جب کھا پی لو وشکر اللہ تو اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں یہ نعمت دی ہے اور یہ سب کیا ہے اس کی عبادت کا حصہ ان کن تم ابن اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو جو ہم ہر روز کہتے ہیں دن میں کئی بار کا و کا نسطین اگر واقعی اس کی عبادت کرتے ہو تو پھر کھاؤ پیو اور شکر ادا کرو یہ سراسر عبادت ہے انما حرم علیکم کیا نہیں کھانا اب وہ بتا دیا گیا بے شک اس نے تم پر حرام کیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے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 وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں قیامت کے روز اللہ ان سے ہرگز بات نہ کرے گا نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی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 قرباقین کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے یعنی انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہو کسی پر احسان نہیں جتائے بلکہ اللہ کی محبت میں یہ کام کرے نماز قائم کرے اور زکات دے اور نیک لوگ وہ ہیں جب عہد کرے تو اسے وفا کرے تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور جنگ میں صبر کرے یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے قصاص کہتے ہیں خون کے بدلے کو یعنی اس آدمی کے ساتھ جس نے قتل کیا وہی کیا جائے اس, جو اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلا لیا جائے غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصویہ ہونا چاہیے اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کر دے یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے عقل رکھنے والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے قساس میں زندگی ہاں جب کوئی شخص کسی کی جان لے اگر بدلے میں اس کی جان لے لی جائے تو دوسروں کو سخت عبرت ہوگی اور پھر کوئی بھی شخص کسی کی جان لینے سے پرہیز کرے گا سو دفعہ سوچے گا کہ اگر میں نے کسی پہ ہاتھ اٹھایا تو یہی سلوک میرے ساتھ کیا جائے گا اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت گھبراؤ بدلہ لینے سے کیونکہ بدلہ لینے سے مزید جانیں بچ جائیں گی اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر نتیجہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ انسان کا خون کتنا ارزا ہو چکا ہے تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتے داروں کے لیے معروف طریقے سے وسیعت کرے وسیعت ایک ایسا حق ہے کہ جو لوگ قانونی وارث نہ ہو تو اللہ سبحانہ و نے ان کو وسیعت کے ذریعے حق دلوایا ہے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور وسیعت صرف ون تھرڈ میں ہو سکتی ہے اور وسیعت وارثوں کے لیے نہیں ہوا کرتی یہ ان لوگوں کے لیے جو وارثوں کے علاوہ ہوتے ہیں یہ حق ہے متقی لوگوں پر پھر جنہوں نے وسیعت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گنا ان بدلنے والوں پر ہوگا یعنی وسیعت کے مطابق ہی فیصلے ہونے چاہیے اپنی مرضی سے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وسیعت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گنا نہیں یعنی وصیت کرنے والا اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو اس سے روکا جا سکتا ہے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ غفور الرحیم ہے